میں جناب محمد رضوان رحمانی کہ جی جی مظفر گڑھ جنابا جناب مفتی صاحب اگر کوئی کہ ہو جا بلک اگر تو مناسب میرے کو لکھا پاخو تو میج دینا میو جی اچھا اچھا پتا پتا دے دتا کراچی سوال جواب مطلب بدل گئی پچاس ہے نبی پاک صلی اللہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو نبی ہو موجود ہو اسی زمین آسمان میں یا کسی زمین آسمان میں یاد کے دور میں یاد کے بعد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 حضرت نے ایک قدم آگے رکھا آپ نے کہا جناب جتنے واقعی سب آ سکتے ہیں کیونکہ خاتم و کا مانا ہی ہے. اچھا. سمجھ نہیں آ رہی لکھا ان... پا... ختم کو آ... ختم نبو زمانی میں فرق نہیں آئے گا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 یہ بنایا ہے نا اس کا اچھا یہ بتاؤ یہ قضیہ کون سا بنے گا یہ قضیہ شرطیہ ہے نا ہاں جی شرطیہ ہے اگر شرط کا ہی استثنا کریں گے تو اختیشہ این تالی نتیجہ آئے گا اگر نقیر تالی کا استثناک کریں گے تو نقیر مقدم نتیجہ آئے گا اب استثنا کرو میں کہتا کسی کا کرتا ہوں میں کہتا ہوں اب رسول اب نبی آپ کے بعد آ گیا تو خاتمیت محمدی مجینی مرزا نبی آ گیا تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آیا پھر نہیں آیا تو حضرت یہ تاریخ خاتمے نبوت کیوں چلا رکھی ہے یہ شور کیوں ڈال رکھا ہے خیر ہے اور مرزا ہی کیوں کافر ہے فرق تو آیا نہیں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 نہیں آئے گا فرق نہیں آئے گا مرزے نے دعویٰ کر دیا فرق نہیں آیا اور یہ ذہن میں رکھنا جو اس نے مانا کیا ہے خاتم النبیین کا وہی مرضے کر رہے مرزا نہ کیا تھا اور مرزائی جتنے ہیں وہ وہی مانا کرتے ہیں اور ذہن میں رکھیے افادات افاد قاسمیہ ابو الحتا جالندری نے کتاب رسالہ لکھا ہے افادات کیا ہے کہ حضرت نے جو مانا کیا قاسم صاحب نے یہی مانا ہے اصل اور ہم اسی کو مانتے ہیں میرے پاس موجود ہے افادات نے بھی لائی گل کر سد کے دن پرست پر چڑھو گے منا بزرگ چڈا نا گل کرنے وہ بزرگ نہیں بنےوا بزرگ آخی جاندے جی اسے ایک جج سی